یعنی یہ کہ تمام اخراجات کے جو بیت المال کے لیے ہوتے ہیں بیت المال اس کے لیے پانچواں حصہ تو ہے کل مال کا اس کے لیے مختص ہو گیا باقی کے بارے میں فرما دیا گیا کہ باقی چار حصے جو ہے وہ مسلمانوں میں تقسیم کر دیے جائے یہاں سرات سے ذکر نہیں ہے لیکن یہ کہ حضور نے پانچواں حصہ نکال کر باقی جو چار حصے ہیں وہ تقسیم کر دیے تمام مجاہدین میں. چاہے وہ کوئی صرف پہرے پر تھا چاہے کسی نے تعوق کیا تھا چاہے کسی نے کوئی مال جمع کیا تھا یا نہیں کیا تھا ان ریسپیکٹ آف آل دیس برابر برابر جو بھی اس جنگ میں آئے تھے شریک ہوئے تھے صرف یہ کہ ضابطہ یہ رہا ہے کہ جس کی سواری ہے اس کو دوہرا ملے گا اس لیے کہ میں کئی مرتبہ کر چکا ہوں کوئی سٹینڈنگ آرمیز نہیں تھی کوئی سپلائی لائنز نہیں تھی کوئی رسد کا انتظام نہیں تھا وہ تو جو مجاہد آتا تھا اپنے لیے رسد کا سامان بھی خود ہی لے کر آتا تھا کھانے پینے کے لیے بھی کچھ جو ہے توشا لے کر آتا تھا اگر گھوڑا ہے تو گھوڑے کے چارے کا انتظام خود کرتا تھا اگر اونٹ ہے تو اونٹ کے لیے بھی وہ اپنی جیب سے خرچ کرتا تھا اس اعتبار سے جو بھی سوار تھا چاہے وہ اونٹ کا سوار ہو چاہے گھوڑے کا سوار ہو اس کو دوہرا اور جو پیدل تھا اس کے لیے کہہ رہا برابر برابر تقسیم کر دیا گیا فرمائے ولی دل قرما ولیما ولم ساکین ان کن تم عامن اللہ یوم الرقان یومل تقل جمران اگر تم واقع تن ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور اس شہ پر کہ جو ہم نے نازل کی اپنے بندے پر اس سے مراد جو ہے اکثر مفسرین نے لی ہے اور اس سے مجھے بھی اتفاق ہے وہ خاص نصرت جو فرشتوں کی شکل میں نازل ہوئی یہاں گویا کہ اللہ تعالیٰ نے جو پانچواں حصہ لے رہے ہیں بیت المال کے لیے اپنے لیے اللہ کے لیے اللہ کے رسول کے لیے اس کے لیے فرمایا ہے کہ یہ جو فتح ہوئی ہے یہ در حقیقت کل تمہاری محنت اور ایشار سے اور قربانیوں سے نہیں ہوئی ہے بلکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی اصل نصرت جو ہے نصرت سماوی وہ شامل ہے اگر تمہیں یقین ہے اس بات پر تو پھر یہ ہے کہ تمہیں پورے اطمینان کے ساتھ اس قانون کو قبول کرنا چاہیے ان شرح صدر کے ساتھ ان کل تم امن تم اللہ ومان ضلع اب یوم الفرقان یوم التقل جمہان یہ نوٹ کر لیجئے اسی آیت کے حوالے سے کہ یوم بدر کو یوم الفرقان کہا گیا یوم یوم جمہان وہ دن جس دن کی دو جمعیتیں آپس میں ملیں مد بھیڑ ہوئی ان کی ان کا مقابلہ ہوا وہ ایک دوسرے کے سامنے ہوئی اور وہ یوم الفرقان بنا دیا اللہ نے فرق کر دینے والی شے کہ معلوم ہو گیا کہ اللہ کی نصرت کدھر ہے اللہ کی تائید کس کے ساتھ ہے کون حق پر ہے کون باطل پر ہے اس اعتبار سے یوم بدر کو یوم سلطان کہا گیا وہ اللہ ولاک الشعین قدیم اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے اب اس کے بعد آئیے کہ ان آیات میں جو دوسرا مضمون آیا ہے یہ تین آیات اب جو ہیں آیات دو تین اور چار ان میں ایمان کی حقیقت کا ایک رخ بیان ہو رہا ہے اس کے لیے ذرا ذہن میں تازہ کر لیجئے ہمارا یہ منتخب نصاب شروع ہوا صورت العصر سے ولاسر ان انسان الفی خسن وعملوا الصالحات وطواسو بالحق وطواسو چار شرائط نجات ہے چار لوازی میں فلاح ہے ایمان عمل صالح بلح تو صبر پھر ہم نے دیکھا تھا سورہ حجرات میں آکر ان چار چیزوں کو دو میں گروپ کر دیا گیا ان نمل مومنون الزین بِاللَّهِ و ہی سملم جاہدو بے اموال تھی سبیل مومن تو بس وہ ہے جو ایمان لائے اللہ پر اس کے رسول پر پھر ہرگز شک میں نہیں پڑے اور جہاد کیا انہوں نے اللہ کی راہ میں اور کھپا دیے ان میں اپنے مال بھی اور اپنی جانے بھی یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں تو گویا کے ایمان کے دو لوازم بیان ہوئے ایک یقین طلب کے اندر اور دوسرے جہاد عمل کے اندر ایک باتوی حقیقت ہے کہ دل میں یقین موجود ہو اللہ پر اس کے رسول پر سمل لم یارتابو کے لفظ سے ادھر اشارہ کر دیا کہ یہ صرف اقراروں باللسان والا ایمان نہیں صرف زبانی قول و قرار والا اور دعوے والا ایمان نہیں دلی یقین والا ایمان اور اس کا جو ظاہری منظر اس کا ہوگا وہ ہوگا جہاد اللہ کی راہ میں جان اور مال کا کھپا دینا اسی حوالے سے آپ کو یاد ہوگا کہ جو دوسرا حصہ تھا اس میں ہم نے ایمان کے دو مذہب جو سورہ آل عمران کی کا درس اور پھر سورہ نور کا جو درس ہے جو ایمان کے حقیقت کے ضمن میں آیا ہے ہمارے اس منتخب نصاب میں تو وہاں بھی بندہ مومن کی سیرت کے دو رخ جو ہے بیان کیے گئے ایک رخ آیا ہے سورہ آل عمران والے درس میں فلزین حاجرو وخرجو مندی آرہ وی سبیلی وکات الو وکوت الو وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی جنہیں جو ہم اپنے گھروں سے نکال دیے گئے جنہیں میری راہ میں تکلیفیں پہنچائی گئیں جنہوں نے جہاد کیا قتال کیا جنہوں نے کیا اور قتل بھی ہوئے یہ گویا کہ ایک نقشہ ہے بندہ مومن کی سیرت کا جہاد قتال فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں صحیح اور جوہد جد و جوہد ہو رہی ہے اور دوسرا نقشہ کیا تھا جو سورہ دور والے درس میں آیا وہ ہے کہ جو صبح و شام اللہ کا نام اللہ کے نام کی مالا جپتے ہیں مسجدوں میں انہیں دلی سکون حاصل ہوتا ہے اور کوئی شہ دنیا کوئی مصروفیت کوئی بے و کوئی کاروبار انہیں قامت سلاد تائے زکات سے روک نہیں سکتی اور یہ سب کچھ کر کے بھی لرزتے رہتے ہیں کامتے رہتے ہیں ڈرتے رہتے ہیں اس دن کے احساس سے جس دن کے آنکھیں بھی الٹ جائیں گی اور دل بھی جو ہے دل خولے ہوئے ہوں گے تو یہ کیفیت باطنی ہے یہاں اس صور مبارکہ میں دیکھیے کہ آغاز میں یہ باطنی کیفیت آ رہی ہے اور اختتام پر وہ جو ظاہری ہے جہاد اور ہجرت اور قطال اللہ کی راہ تو یوں سمجھیے کہ سورہ الجرات جو ہے اس کی آیت نمبر پندرہ میں وہ گویا کہ ایک پرکار تھی جو بند تھی اسی پرکار کو جب آپ کھولتے ہیں تو جو اس کے دو بازو ہیں وہ ایک دوسرے سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں دو حصوں میں تقسیم ہو گیا وہ پرکار جب بند تھی ایک آیت تھی ان نمل مومنون فی سبیر اللہ اب دیکھیے پرکار کا ایک سرا یہ آیا مقصر کریم یقیناً وہ لوگ مومن تو صرف وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے ان کے دل لرک جاتے ہیں کہاں پوچھتے ہیں اور جب اللہ کی آیات پڑھ کر انہیں سنائی جاتی ہیں ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے وہ محسوس کرتے ہیں کہ اندر ہمارے ایمان کی سطح بلند ہو رہی ہے ہمارے ایمان اور یقین کے اندر اضافہ ہو رہا ہے وہ اور اپنے رب پر توقل کرتے ہیں ان کا پورا بھروسہ پورا توکل پورا اعتماد صرف اپنے رب کی ذات پر ہوتا ہے وہ نماز قائم کرتے ہیں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں یہ ہے لوگ حقیقت یہ بہت اہم مقام ہے صرف یہ دو آیات ہے پرانے مجید میں ایک یہ آیت ہے اور ایک آیت نمبر چوہتر جو آخری حصے میں آئے گی اسی سورہ مبارکہ کے جو ختم ہوتی ہے علاقہ مومنون حق کا یہ ہے وہ لوگ جو حقیقتاً مومن ہیں واقعتا مومن ہے ان کا مومن ہونا حق ہے بر حق ہے حق یہ ہے لوگ کے جو حقیقت مومن ہیں اور ان کی یہاں کی یہ جو سورہ نور کی آیات میں آ چکا ہے یومن خوف کی کیفیت جو یہاں فرمایا وجلت ہو ان کے دل لرض اٹھتے کاف اٹھتے ان نمل مومنون یہ آیات میں بار بار اس لیے پڑھ رہا ہوں یہ گویا کہ ایک معیار ہے ہمارے لیے کسوٹی ہے ان کو سامنے رکھ کر ہم اپنے باطن میں جھانکیں اپنے غریبانوں میں جھانکیں اپنے باطن کو ٹٹو یہ کیسیات ہیں یا نہیں اگر ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے اور اگر نہیں ہے تو ہمیں متنوع ہو جانا چاہیے کہ وہ حقیقی ایمان سے ہم پہراور نہیں اس کے تقاضے ہم پورے نہیں کر رہے تو یہ دروبینی کی ایک دعوت ہے کہ ان آیات کے حوالے سے ہر شخص کریں اپنے باطن میں جھانکے ان نم المن الزین اعجاز ہو کے اللہ مومن تو صرف وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر ہو تو ان کے دل نرض اٹھے کہاں اٹھے ویزا تو آیا تعداد تم ایمانا جب انہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جائیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے وہ خود محسوس کرتے ہیں کہ جیسے ان کی سطح جو ہے ایمان کی ان کے قلوب کے اندر وہ بلند ہو رہی ہے والا رب یا تو اور ان کا کل بھروسہ اعتماد پورا توکل صرف اللہ کے اللہ کی ذات پر ہوتا ہے جو کہ نماز قائم کرتے ہیں اللہ زین یقین سلاط و رضنا ہوں اور جو کچھ ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے سے ہر شخص کے دل سے یہ یہ دعا نکلنی چاہیے اللہ ہمیں بھی یہ کیفیات عطا فرما ہمیں ان لوگوں کے زمرے میں شامل فرما الا حق لحم درجات درجے ہیں ان کے رب کے پاس ظاہر بات ہے درجاتن ان ایک تو یہ کہ نکرہ تفخیم کے لیے بہت بلند درجے ہیں پھر چونکہ جمع کا سیدھا آیا ہے تو درجے ہوں گے سب برابر تو نہیں ہوں گے اس دنیا میں بھی ایمان کا درجہ جو ہے سب کا برابر نہیں آخرت میں بھی جنت کے درجے جو ہے ان میں تفاوت ہوگا وہ درجات بھی ہوں گے انبیاء کے صدیقین کے شہداء کے صالحین کے ان میں فرق و تفاوت ہوگا ایک حدیث میں تو آتا ہے کہ ایک نچلے درجے کا جنتی اپنے سے اوپر والے درجے کے جنتی کو ایسے دیکھے گا جیسے تم زمین پر بیٹھ کر ستاروں کو دیکھتے فرق و تفاوت اتنا ہوگا جنت انضو سماوات وہ جنت اتنی ہے پورے آسمانوں اور زمین کو وہ ہیت ہوگی لہم دراجات رسم ال کریم اور مغفرت ہے اور پروردگار کی طرف سے رزق کریم انہیں جو کچھ وہاں پر ملے گا اب اس کی کوئی تم جیسا کہ وہ حدیث میں آپ کو بار بار سنا چکا ہوں یہ ہمارے دوسرے حصے میں یہ مضامین آئے تھے تکرار اور اعادہ کے ساتھ کہ جنت کی نعمتیں تو وہ ہے مالا ان سمیت بشت قرآن مجید میں جن نعمتوں کا ذکر ہے تو ابتدائی نزل ہے یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کا ہمیں تجربہ ہے ہماری ہمارے احساسات ان کا کچھ نہ کچھ ادراک کر سکتے یہ نزل ہے یہ تو جاتے ہی پہلی مہمان نوازی ہوگی جیسے کسی مہمان کو آتے ہی آپ ٹھنڈا یا گرم جو ہے اس سے اس کی توازو کرتے ہیں پھر اہتمام کے ساتھ اس کی ضیافت کا انتظام ہوتا ہے تو ایک نزل ہے جیسے ہی نازل ہوا کوئی مہمان فوری طور پر جو خدمت میں پیش کیا جائے ایک ضیافت پھر ہے کہ جو زیف بن گیا مہمان ہے آپ کے پاس مقیم ہے اب آپ پورے اہتمام کے ساتھ اس کے لیے اہتمام کر رہے ہیں کھانے کا اور جو بھی اس کی نعمتیں ہیں تو یہ ہے کہ جو کچھ قرآن مجید میں مذکور ہے ان کی سب کی حیثیت نزل کی ہے اصل نعمتیں مالا سمیت بشر اسی لیے قرآن مجید میں ان کا تذکرہ ہی نہیں ہے اس لیے کہ وہ ہم سمجھ ہی نہیں سکتے جس کا ہمیں کوئی تجربہ نہیں جو ہماری آنکھ نے کبھی دیکھا نہیں ہمارے کانوں نے کبھی سنا نہیں ہمارے احساسات پر ہمارے شعور پر کبھی اس کا کوئی کوئی واردات ہوئی ہی نہیں کبھی اس کا کوئی تاثر قائم ہی نہیں ہوا تو کیسے بیان کیا جائے کون سے الفاظ میں اس کو بیان کیا جائے تو جنت کی اصل نعمتیں وہ ہیں اب آئیے آخری چار آیات اب ان میں دیکھیے تکرار ہو رہی ہے اور خاص طور پر ایک اعتبار سے میں نوٹ کراؤں گا اس لیے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر دو سو اٹھارہ میں میں نے نوٹ کرایا تھا کہ وہاں انصار کا تذکرہ نہیں تھا ان لذین آمن و لذین حاجر اللہ اولا رحمت اللہ و اللہ غفور الرحیم اس لیے کہ غزوہ بدر سے پہلے جتنی بھی مہم میں ان میں کسی انصاری کو حضور نے شریک کیا ہی نہیں وہ ایکسکلوسولی مہاجر فنومین تھا تمام مہاجرین اس میں شامل ہوئے آٹھ کے آٹھ مہمات میں جن میں چار غزوات تھے اور چار جو ہیں وہ سرایا تھے لیکن چونکہ غزوہ بدر میں پہلی مرتبہ انصار بھی شامل ہوئے لہذا سورہ بکرا جو غزوہ بدر سے قبل نازل ہوئی ہے اس میں انصار کا تذکرہ نہیں سورہ انفال جو غزوہ بدر کے فوراً بعد نازل ہو رہی اس میں بکرار و اعداد انسار کا تذکرہ ہو رہا ہے اگر تو یہ معین کر دیا گیا یہ دو جماعتیں ابھی علیحدہ علیحدہ ہیں ان دونوں کی حیثیتیں ابھی ممت ابھی ان کی ایک انٹیگریشن جس درجے کی ہونی چاہیے وہ نہیں ہوئی چنانچہ پڑھیے ان لذینہ فی جہادی اللہ و لدینہ نسر الاباز یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور پھر جہاد کیا اپنے جانوں اور مالوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں اور وہ لوگ کہ جنہوں نے انہیں پناہ دی اور ان کی مدد کی بعض یہ ایک دوسرے کے ولی ہے پشت پنا ہے حمایتی ہے دوست ہے ساتھی ہے اور ذمہ دار ہے اصل میں عرب میں جو تصور تھا کہ جو ولی ہے آپس میں وہ ایک دوسرے کا ذمے دار بھی ہے اگر ایک پر کوئی تاوان آ دوسرا اس کو شیئر کرے گا ایک نے کسی کو پناہ دے ہے تو دوسرے کی طرف سے بھی پناہ سمجھی جائے گی وہاں کا پورا جو پولیٹیکل اسٹرکچر تھا سوشل اسٹرکچر تھا وہ اسی پر بمنی تھا تو فرمایا کہ اب جو تمہاری ولایت آپس ہے وہ اب نسلی اور قبائلی اور عصمیت وہ جو ہے اس کی بنیاد پر نہیں ہے ایمان کی بنیاد پر ہے حالانکہ کہاں نسلی تو بڑا فرق و تفاوت تھا اس لیے کہ قریش جو ہے وہ بنی اسماعیل ہے یہ تو عرب مستاربہ ہیں اصل عرب نہیں تھے اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ تو عراقی تھے عراق میں پیدا ہوئے تھے اور یہاں آ کر حضرت اسماعیل کو آباد کیا ہے تو انہیں عرب میں مستاربہ کہا جاتا ہے وہ عرب جو عرب بنے ہیں عرب تھے نہیں حقیقت نہیں جبکہ یہ اوس اور خزرت کے مسلمان جو یمن سے آئے تھے اور یہ ہے عرب عربا پران عرب تو عرب عربا اور کہاں عرب مستاربا ان میں کوئی نسلی رشتہ نہیں کوئی تعلق نہیں بھائی ہما اب ان کی باہمی ولایت جو ہے وہ ہے گویا کہ یہ ایک دوسرے کے ولی ہو گئے ہیں و نظیناجر ہوں ما لکم ولاحیت حاضر اور وہ لوگ جو ایمان لائے لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی اے مسلمانوں اب تمہارا ان کے ساتھ ولایت کا رشتہ نہیں رہا حالانکہ خود ہی رشتہ موجود ہے جو مہاجرین آئے مسلمان مدینے میں اور جو, مح... جو مسلمان رہ گئے حالانکہ مسلمان بھی ہو گئے ایمان بھی لے آئے لیکن اگر ہجرت نہیں کی ہے یہ مضمون بھی اس سے پہلے تفصیل زیر بحث آ چکا ہے اس کیونکہ یہاں ہم گزر رہے ہیں ان سے اس لیے تذکرہ کر رہا ہوں تو فرمایا کہ جب تک حتہ یو جب تک وہ ہجرت نہیں کرتے اب تمہاری ولایت نہیں ہے ان پر کوئی زیادتی کر رہا ہے تو تم پابند نہیں ہو ان کی مدد کرنے کے بالخصوص اس حالت میں کہ تمہارا اس قوم یا قبیلے کے ساتھ کوئی معاہدہ ہو جس سے کہ ان کا تعلق کر وہاں پر آباد ہو انہیں چھوڑ کر آنا چاہیے تو ولدیناجر شو حاجر فدین فالح <تصفح> النفر اللہ قوم بینک لیکن اگر وہ تم سے مدد طلب کریں دین کے معاملے میں دین کے نام پر دین کی اساس پر تو تمہارے ذمے ہے ان کی مدد کرنا لازم ہے تم پر کہ ان کی مدد کرو سوائے ایک ایسی قوم کے مقابلے کے جس کے اور تمہارے درمیان کوئی قول و قرار ہے کوئی معاہدہ ہے یہ بہت اہم ہے مضمون اور پچھلی نشت میں بھی میں بیان کر چکا ہوں کہ سورہ انفال میں جو اببی قوانین بیان ہوئے مسلمانوں کے لیے ان میں یہ ہے ویما تخافن قوم ان خیال اگر کسی قوم کے ساتھ آپ کی کوئی کوئی کوئی معاہدہ ہے آپ کے اس کے ساتھ تعلقات ہیں کوئی عہد ہے قول و قرار ہے تو پھر آپ کوئی کارروائی ان کے خلاف نہیں کر سکتے جب تک کہ معاہدے کو کھلم کھلا اللہ ان کی طرف پھینک نہ دے ان کے منہ پر دے نہ مارے ورنہ یہ کہ اوپر سے معاہدہ اندر خانے ان کی جو ہے جڑیں کھودنے کی کوشش ہو رہی ہو یہ خیانت ہے اور یہ خیانت کم سے کم اہل ایمان کے شایہ نشان نہیں ہے ان اللہ خب مکے میں جو لوگ تھے مسلمان تو ہو گئے لیکن ہجرت انہوں نے نہیں کی ہے تو مسلمانوں تمہارا کوئی رشتہ ان کے ساتھ نہیں ہاں اگر تمہارا قریش کے ساتھ معاہدہ نہ ہو تو ٹھیک ہے کہ تم ان کی مدد کر سکتے ہو لیکن اگر معاہدہ ہو گیا ہے چاہے وہ قریش کا معاملہ ہو چاہے کوئی اور قبیلہ ہو وہاں کے کوئی مسلمان ہجرت نہیں کی ہے جب تک وہ ہجرت نہیں کرتے تم پر ان کی مدد کرنا لازم نہیں وہ نسروپین فالح النصر اللہ قومی صاف و بما تامل بصیر اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے ولزینہ کفروباز ہوں مولیاب جس طرح اہل ایمان چاہے وہ انصار تھے چاہے وہ حاجرین تھے چاہے وہ تھے جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے رام جہاد کی اور چاہے وہ تھے جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی جیسے وہ آپس میں ایک شے بن چکے ہیں ان کے درمیان اب رشتے ہے اسی طرح کافر کوئی بھی ہو وہ مشرق کے ہو مغرب کے ہوں ولزین کفروباز ہو مولیاباس یہ ایک ملت واحدہ ہے یہ ایک دوسرے کے اولیاء ہے اللہ تفال تکن فتن تنسل عمل و فساد اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو بہت بڑا فتنہ ہو جائے گا بہت بڑا فساد ہو جائے گا یعنی یہ کہ ان چیزوں کو اب رکھو کہ جو بھی مسلمان رہ گیا ہے اس کی مدد تمہارے ذمے ہے لیکن اگر یہ کہ اس کی قوم کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے تو تم مدد نہیں کرو گے یہ تمام چیزیں جو ہیں اور یہ کہ اب مسلمان ایک ایک ملت بن چکے ہیں اور اہل کفر ایک ملت بن چکے ہیں. ان چیزوں کو سامنے نہیں رکھو گے تو جو اب نئے مراحل آنے والے ہیں اس لیے کہ غزب بدر سو اصل میں نقطۂ آغاز تھا یہاں سے تو اب ہر جو میں نے کل عرض کیا تھا پچھلی نشست میں حرب کا سلسلہ شروع ہوا یہ بیٹلز ہیں بیٹل آف بدر بیٹل آف بہت ہر جو ہے وہ تو جاری رہے گی مسلسل تو اس کے لیے جو اصل اصول ہے وہ دے دیے گئے ہیں اگر ان کی تم نے پوری پیروی پیر نہ کی پابندی نہ کی تو بڑا فتنا رونما ہو جائے گا بڑا فساد ہوگا اب وہ اصل آیت آ ہے جس کے لیے کہ یہ حصہ میں نے خاص طور پر اس پہلے حصے کے ساتھ جوڑا ہے ولزین آمنو ہاجر جاہدو فی سبیر اللہ ولزین الا ایک احم المن حق کا پھر وہی الفاظ آ گئے اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں اور وہ لوگ جنہوں نے انہیں پلاح دی اور پھر نسبت فرمائی الا ایک احمل مومنون حق کا یہ ہے وہ لوگ کہ جو حقیقن مومن ہے ان کا مومن ہونا حق بر حق اب گویا کہ ان دو آیتوں کو جمع کر لیجئے وہ تین آیتیں شروع کی ان نمل مومنون اللہ تما نظک رب مقصرت کریم اور یہاں فرمایا سبیل اللہ هُمُ لَهُمْ وَرِزْقٌ آخری الفاظ بالکل وہی ہیں جو وہاں تھے گویا کہ بندے مومن کی سیرت اور شخصیت اور کردار کے یہ دو جیسے آپ کہتے ہیں تصویر کے دو رخ ایک رخ وہ ہے للہیت ہے اللہ کی عبدیت کی کیفیت ہے اندر سوز ہے رقت قلبی ہے اللہ سے محبت ہے آخرت کا خوف ہے دل نرز رہا ہے وہ ہاسم عقرمی کے احساس سے ایک تو باطنی کیفیات ہے ذکر کے اندر چین نصیب ہوتا ہے علاب ذکر اللہ تطمئن القلوب اس کے اسی سے راحت محسوس ہوتی ہے ارحنا یا بلال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کبھی کوئی ایسی تشویش والی بات ہوتی تھی آپ حضرت بلال سے کہتے تھے بلال اذان دو ارحنا یا بلال نماز کا اعلان کرو اس لیے کہ ہمارے دل کی راحت جو ہے پورت عینی فی صلاح آپ نے فرمایا میری آنکھ کی ٹھنڈک نماز میں ہے میرے دل کی راحت نماز میں ہے تو یہ ذکر سے ان کے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے یہ ایک رخ ہے اور دوسرا رخ ہے جہاد قتال ہجرت اللہ کی راہ میں قربانیاں دینا سرفروشی جاف شانی یہ دوسرا رخ ہے اور ان دونوں کو جب تک جمع نہیں کریں گے ایمان کا حق ادا نہیں ہوتا ایمان حقیقی کے تقاضے پورے نہیں ہوتے یہ حیدر حقیقت اصل جو مقمون تھا اس درس کا جس کے لیے کہ یہ ابتدائی آیات سورہ انفال فال کی اور آخری آیات جو ہے وہ جمع کی گئی اس درس کے اندر ایک آیت ابھی رہ گئی ہے اس کا قرض انشاءاللہ شاء اگلے نشست میں میں ادا کروں گا بارک اللہ علی وم فی قرآن العظیم و نفانی و یا کم بل آیات